الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زجن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والنعام والحرص مطاع والله عنده حسن الماب سبحان دنیا یہ آیا کریمہ بھی اور اس سے اگلا مضمون بھی ایک خاص طرح سے انہیں جواب دیا جا رہا ہے ابو ہرسہ نامی جو عیسائیوں کا مولوی تھا ان کا پیر تھا اسے جواب دیا جا رہا ہے پہلے انہیں یہ تنبیہ کی گئی کہ تم مغلوب آ جاؤ گے تم مغلوب ہو جاؤ گے پھر وہی ہوا ست سے سین استقبال کا تھا بالکل قریب کر کے یہودی بھی مغلوب ہوئے مشرقین مکہ بھی مغلوب ہوئے نصارہ بھی مغلوب ہوئے سارے کے سارے یہ جتنے بھی تھے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہری حیات مبارکہ میں ہی مغلوب ہو گئے اب جس چیز کی وجہ سے اس نے حق کو چھوڑا تھا ابو ہرسہ نے جس چیز کی وجہ سے اس نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہ کیا دین کو چھوڑ دیا اس نے اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کی مذمت بیان فرمائی اور نعوذ باللہ من منظالک آج یہی صورت حال جس صورتحال حال کا سامنا اسے کرنا پڑا تھا وہی صورتحال حال آج ہمارے سامنے ہے آج اسی حالت سے ہم دو چار ہیں آج جتنے بھی مذہبی لیڈران ہیں یا سیاسی لیڈران ہیں وہ سارے کے سارے ہی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں یعنی جو چیز اس بندے کو حق کے قبول نہیں آنے دیتی تھی انہیں چیزوں کی وجہ سے یہ لوگ بھی نہ حق کو مان رہے ہیں نہ اس کے دفاع کے لیے اس کے غلبے کے لیے کوئی کسی طرح کے بھی جد کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. تبارک کو تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں زی الناص حقبو شہوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطرت منظبِ الفدا کہ کی خوبصورت بنا دی گئی ہیں لوگوں کے لیے شہبات کی محبت مستحیات کی محبت کتنی چیزیں چھ چیزوں کا ذکر کیا ربت بارک و تعالیٰ نے یہ چھ چیزوں کی وجہ سے لوگ رب سے دور ہو جاتے ہیں ربت بارک و تعالیٰ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں ربت بارک و تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ السام سے دور ہو جاتے ہیں ان کی بارگاہ سے دور ہو جاتے ہیں سب سے پہلی چیز رفتبار کو بتا نے ارشا فرمایا کہ مننسا عورتیں کیا ہیں عورتیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم علی ارشا فرمایا اقلی صاحب نے مایا کہ میں دنیا سے جانے کے بعد اپنے بعد میں قیامت تک عورت سے بڑا کوئی فتنہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت ہی ہے یہ کریمہ قلع میں ارشا فرمایا آج آپ جہاں بھی دیکھیں یہ بخاری میں عدی سے پاک ہے کہ میں کہ عورت ہی سب سے بڑا اور دوسرے عدیث باغ میں عقلیہ السلام الصاع ہوبا الشیطان عورتیں یہ شیطان کی رسی ہیں این دین حق چھڑوائے تو یہی عورت گاڑی منہ سے اتروائے تو یہی عورت ہیں ماں باپ کے سامنے کھڑا کر دے تو یہی عورت ہیں دین کا دشمن بنا دے تو یہی عورت آپ جہاں بھی چلے جائیں خیر والی عورتیں آپ کو کم ملیں گی جو سراپہ خیر ہوں گی وہ بہت کم ہوں گی اور آج جتنی بھی یہاں پہ بے حیائی کی اور بے بے دینی کی تحریکیں چل رہی ہیں ان سب کی اغبان اور سربراہ یہی عورتیں ہیں اور پاکستان کے اندر ہم جنس پرستی کی اور عورتوں کے آٹھ مارچ کی جو تحریک ہے نوز بلّہ منظال وہ تو جو چلا رہی ہے وہ تو بڑی مقدس عورت ہے سید ہے وہ اپنے آپ کو سجیدہ کہتی ہے وہ کہاں جائے بندہ اپنے نانے کے دین کے خلاف کھڑی ہو جائے ابھی بھی سید ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف اٹھ کھڑی ہو हैं? اور وہ جناب اس کے بڑے لیکچر آتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے پروگرام کرتی ہے بوڑھی ہو گئی ہے بال اتنے اتنے اس کے سر کے بتائیں یہ حالت ہے تو رب تبارک کو تعالیٰ نے ارشا فرمایا کہ سب سے پہلا فتنہ جو بندے کو حق سے روکے راہ حق سے روک دے دین سے روک دے دین سے پھیر دے وہ یہ عورتیں آج بھی آپ جا کے کوٹوں میں دیکھ لیں سب سے زیادہ رولے جھگڑے مسائل انہی کے ہوں گے انہیں کی وجہ سے ہوں گے تبارک کو نے ارشا فرمایا دوسری چیز میں بنین اور بیٹے ہیں بیٹوں کی فکر لگ گئی بندے کو بس انہیں کاموں میں لگا ہوا ہے بس بیٹے جی بیٹے انہیں کے لیے رشوت خوری کرے گا ان کے لیے گا کا مستقبل اپنی آخر برباد ہوتی ہے اپنی قبر برباد ہوتی ہے قبر کالی ہوتی ہے منہ کالا ہو جاتا ہے سارا کچھ اگر آپ تبارک کو بتا رہا ارشا فرمایا کہ تیسری چیز تھے فرمایا کیا اور ڈھیروں ڈھیر جمع کیا ہوا سونا اور چاندی ہے جی اور اس کی وبا جو ہے نا وہ اسی سے سمجھا سکتی ہے بندے کو کہ جب تک پاس ہے نفع نہیں ہے این جب اپنی جیب سے نکالیں گے تو نفع ہوگا کہ نہیں سمجھ آیا ظاہری بات ہے بندہ دس روپے محبوب سمجھ کے جیب میں رکھے رکھے تو کوئی نفع ہوگا اسے این دے گا تو نفع ہوگا نا ارے شیخ ساز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس چیز کا کیا مزہ یار جو پھینکنے پہ نفع دے ہیں اپنی جیب سے نکال دیں تو نفع دے نفع ہی نہ دے ہمیں اللہ اکبر کبیرا اللہ تبارک و تعالی نے ہیں فرمایا اور چوتھی چیز جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں ولخیل المصبہ اور نشان زدہ گھوڑے موٹے تازے گھوڑے نشان لگے ہوئے بعض اوقات گھوڑوں کو آپ دیکھتے ہیں نشان لگے ہوتے ہیں ان پر اونٹوں پر گائے پر نشان لگاتے ہیں بعض اوقات نمبرنگ کرتے ہیں ان پر نمبر لگانے کے لیے اونٹوں پہ گھوڑوں پہ بکریوں پہ بھیڑوں پہ لگا دیتے ہیں اس طرح کر کے رب فرمار رتبار کو بتارنے والمصبہ اور گھوڑے ہیں یہ تو ہمارا تو چونکہ ہمارا طبقہ ہی ایسا ہے ہمارا پالا نہیں پڑتا آپ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا ان کو جا کے دیکھ لیں پیروں کے گھر دیکھ لیں ان کے گھر بھی گھوڑے بندے ہوتے ہیں اور یہ جو سارے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے گھوڑے رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں جی سواری کا تو کام لیتے نہیں ہیں شوقی رکھے ہوتے ہیں انہوں نے اور گھوڑوں کی محبت میں رات دن مستقر کے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے واہ واہ کروانے کے لیے تو رفتار کو تعالیٰ نے آگے ایک اور چیز بیان فرمائی جو چیز بندے کو راہے حق سے روکے ہوئے فرمایا کہ بالانا آم اور چپائے آپ کس جو, جو چپائے رکھے ہوتے ہیں نا ڈنگر جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں ان کو آپ جا کے دیکھ لیں رات دن جناب انہیں جانوروں کی خدمت کی پڑی ہوئی ہے لگتا یہ پیدا ہی کھوتے کی خدمت کے لیے ہوئے ہیں کٹے اور بیل گائے کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے انہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے دنیا کا ہے نہیں یار میں نہیں آ سکتا میں نے اپنے جانوروں کو اس وقت پانی پلانا ہوتا ہے اور میں نے اس وقت پٹھے کاٹنے ہوتے ہیں میں نہیں آ سکتا اور میں جناب نہیں آ سکتا میں نے اس وقت ان کو آگے پیچھے باندھنا ہوتا ہے یا نہیں رات دن انہیں کی خدمت میں کھڑا ہوا ہے اسے اور کسی کام کی کوئی پرواہ نہیں ہے بندہ پوچھے یہ تیرے لیے پیدا ہوئی تھی تو ان کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا آج تو ان کے ساتھ بندھے ہوئے وہ تو نہیں بندھے ہوئے بتائیں بھائی یہ انسان بندہ ہوا ہے یہ وہ بندہ ہوا ہے گجر بندہ ہوا ہے نا بیچارہ جو رات دن انہیں کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ تو نہیں بندے ہوئے اس کے لیے تو وہ تو آزاد ہیں جب چاہتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن بندہ ہوا تو یہ ہے بےچارا جیسے دیکھا جائے یہ رات دن انہیں کی خدمت میں لگا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹی چیز بیان فرمایا والا ہرس اور فرمایا کھیتی کھیتی یہ کھیتی جو ہے نا یہ بھی بندے کو رائے حق سے دور کر رہی ہے آپ آج کتنے کسان ہیں جہاں بھی دین حق کا معاملہ بنے کتنے کسان آگے ہوتے ہیں بتائیں کسان اپنی کھاد سستی کروانے کے لیے یہاں تو آ جاتے ہیں ٹھوکر تک دھرنا دے دیتے ہیں کبھی دین کے لیے بھی کسان اتحاد باہر نکلے بتائیں کبھی نہیں آیا ہوا جمعہ پڑھنے بھی بیچارے وہ آخر میں آ کے پہنچ رہے ہوں گے وہ بھی میلے کپڑوں میں یہ حالت ہوتی ہے ان کی رفتار کو بتا نے ارشا فرمایا فبائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اچھا ٹھکانا ہے فبائے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ چھ چیزیں بیان فرمائی گئی اس کے سامنے ابو ہارسہ کے سامنے جو یہود و نصار نصارہ کے روم کے جو حکمران تھے ان کے نصارہ کے ان کے انعام و اکرام کی وجہ سے راہ حق ہاں کو قبول نہیں کر رہا تھا ان کی طرف سے ملنے والے وظیفے اور فنڈ کی وجہ سے دین حق ہاں کو قبول نہیں کر رہا تھا رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں عالر شاہ فرمایا کل حبیبہ فرما دیں اونبم بخیر منظال میں کیا میں تمہیں ان چھ چیزوں سے بھی زیادہ پسندیدہ بات نہ بتاؤں ان چھ چیزوں سے جن کی وجہ سے تم دینی حق کو چھوڑ رہے ہو کسان کسانی میں پڑا ہوا ہے اپنی جناب کھیتی باڑی میں پڑا ہوا ہے جانوروں والا جانوروں میں گھسا ہوا ہے گھوڑوں والا گھوڑوں میں مصروف ہے سونے والا سونا چاندی جمع کرنے میں مصروف ہے عورتوں کا شوقین جو ہے وہ ادھر پڑا ہوا ہے اسے عورت نہیں راہ حق لیے آنے دیتی دین کے لیے اپنی جان قربان نہیں کرنے دیتی رفتار کے مطالعہ میں حبیب آپ ان سے پوچھیں اگر کہیں تو ہم انہیں اس سے بھی اچھی شاید بتا دیں اچھا نسخہ بتا دیں ہم ہی نے ان چیزوں کی خجالت اور شرمند جو ہے وہ اپنی جگہ ہے ہم نے راہ حق بتاتے ہیں وہ کیا ہے جی اللہ اکبر رب ارشاف عند ربهم کہ وہ ہے ان کے لیے جو اپنے رب کے ہاں تقوے کے ساتھ آئیں جو تقوے اختیار ان کے لیے ہر بندے کے لیے نہیں ہے کہ وہ انہیں کاموں میں پڑا رہے وہ جناب دین کو قبول کرنے کے لیے نہ آئے دین حق کی خدمت کے لیے نہ آئے تو پھر جناب اسے مل جائے درجہ نہ یہ صرف انہی کے لیے جو اپنے رب کے ہاں اختیار کرتے ہیں وہ ہے کیا چیز دیکھیں جنت ال تجرین انتہا حلنہ نہار ان کے لیے جنتیں ہیں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں خالدین فیحہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے واضواج المتحرہ پاک صاف ستھری بیوی ہیں ان کے لیے وردبان ام اللہ اور اللہ کی رضا بھی ہے اللہ وہاں چھ چیزیں تھیں یہاں تین چیزیں کتنی تھیں وہاں چھ چیزیں تھیں یہاں تین کا ذکر کیا رب تبارک و تعالی نے آئیں ذرا علیحدہ علیحدہ ان کو دیکھتے ہیں عورت کے مقابلے میں تو عورت آ گئی لیکن یہاں دنیا کی عورت نصاف فرمایا اسے اور جنت کی عورت کے بارے میں رب نے فرمایا ازواج متحرہ پاک بی بی ہیں وہ भाँ کیا ہیں وہ پاک بی بی ہیں یہاں پانچ دس منٹ کے لیے محبت ہوتی ہے آگے پورا مہینہ لطر پریڈ ہوتی رہتی ہے بد خلقی بد دماغی ایسی لڑاکیاں ہوں گی عورتیں وہ جناب نچا کے رکھیں گی نہ کچھ نہ چبا دیں گی سینے پہ مونگ ڈال دیں گی رات دن نیند حرام کر دیں گی سکون نہیں آنے دیں گی بندے کو ہے یا نہیں ایسا تو ربت بارک وطالعہ نے ارشا فرمایا کہ ازواج جو متحرہ میں جنت میں ایسی بات نہیں ہوگی جنت کے اندر جو بیویاں بی ہوں گی ساری پاک ہوں گی ہاں اخلاق بھی پاک ان کے کردار بھی پاک ان کا ہر طرح کے حوالے سے رب تبارک بارک وطالہ نے پاک فرمایا یار ان کی پاکی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے اللہ اکبر رفتبارک وطالعہ نے ارشا فرمایا جی دوسری چیز جو ہے وہ دنیا کے اندر بیٹے آخرت میں یہ نہیں فرمایا رفت بارک وطالعہ نے آخرت میں بھی بیٹے ہوں گے ہاں یہ ضرور ہے جو یہاں ہیں وہاں ان میں ملیں گے اللہ تعالیٰ نے خود ارشا فرمایا بہم ضروری اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا آخرت کے اندر ان کی جو اولادیں ہیں ان کے جو بچے ہیں اہل جنت کے وہ ان کے ہاں جنت میں ہی بھیج دیں گے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں سبحان اپنے بچوں کو دیکھ کر وہ سکون پائیں ان کے دل مطمئن ہو جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے یہاں وہاں بیٹوں کی حاجت بانہ نہیں ہوگی جیسے حاجت آج دنیا میں جیسے ضرورت آج دنیا میں ہے آج دنیا میں ضرورت ہوتی ہے یار کہیں یہ نہ ہو کہ میں بوڑھا ہو جاؤں میرا بیٹا نہ ہو بعد میں میری خدمت کون کرے گا چار بھائی اٹھا کے اندر باہر کون رکھے گا میں تو رول جاؤں گا ہڈیاں میری ضائع ہو جائیں گی مٹی پلید ہو جائے گی میری تو کیا اس لیے بندہ کرتا ہے اولاد چاہتا ہے یا اس لیے چاہتا ہے کہ میں میرے مرنے کے بعد میرے مال کا وارث کون بنے گا کہیں یہ نہ ہو میرے شریک جو مجھے دیکھنے کو اچھے نہیں لگتے میرے گھر میں وہ بڑھ کے بیٹھے ہوں میرے مال اور جداد پہ وہ قبضہ کیے ہوں میرے مکانات میں وہ بیٹھے ہوں میری گاڑیاں وہ استعمال کر رہا ہوں اس لیے بندہ اولاد چاہتا ہے لیکن اللہ اکبر کبیرا یہ ڈر ہوتا ہے اس لیے کہ بندے پہ بڑھاپا آ جائے گا آخری عمر آئے گی مرنے کے قریب ہوگا تو یہ حالات یہ اسے مراحل پیش ہوں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن جنت کے اندر موت رکھی نہیں بڑھاپا ہے ہی نہیں احتیاج ہے ہی نہیں ضرورت اس طرح کی ہے ہی نہیں جس طرح آج دنیا میں ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر وہاں پہ بہین کا ذکر نہیں فرمایا کہ وہاں بیٹے بھی ہوں گے نا یہی ہوں گے اور قیامت والے دن جنت کے اندر پہلے تو کسی کو خواہش ہوگی نہیں کہ بیٹا ہو میرا کوئی بیٹا ہوتا جیسے آج دنیا میں ہوتی ہے وہاں نہیں ہوگی وہاں خواہش ہوگی نہیں پہلے اگر ہوگی تو اسی وقت آنن فانون ایک بچہ اس کا سامنے کھڑا ہوگا اس طرح اس طرح کا نظام ہوگا آگے جی اللہ تبارک وطالعہ نے بیان فرمایا دوسری چیز ولکناتین المقطرت نظاب و الفدار میں سونے چاندی کے ڈھیر یہ بندے کو حق قبول نہیں کرنے دیتے رب نے فرمایا کہ ہو میں تمہیں بتاتا ہوں اس سے بھی بہتر شاہ اس سے بھی بہتر کیا ہے علیہ السلام نے شاہ فرمایا جنت کے اندر ایک اینٹ سونے کی ہوگی ایک اینٹ چاندی کی ہوگی اور گارا اس میں مشق ہوگا بتائیں اس میں برتن کھانے پینے کے وہ سونے چاندی کیوں سونے چاندی کے برتن ہوں گے وہاں سب کچھ حلال ہوگا یہاں ہاں جایا نہیں ہے وہاں کلسلام کے سیابی ہیں ایک گئے ایران فارسیوں کے پاس تو مذاکرات کے لیے تو انہوں نے بٹھایا کرسی پر وہ کرسی سونے کی تھی انہوں نے جیسے دیکھا نا نظر پڑی توجہ کی کہ یہ تو سونے کی ہے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے تو یہ کیا, کیا سونے کی کرسی پہ بٹھایا اتنی عزت دی اور آپ اٹھ کڑے ہوئے اب آئے یہ والی عزت ہمیں نہیں چاہیے ہمیں ہمارے آکل ایسا تو سامنے سونے کی چیز استعمال کرنا سے مارا پرمایا اسی لیے میں نہیں بیٹھا ایک مولوی تھا خلیفے کے پاس اکثر اس کی کوشش ہوتی تھی امام و حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو نیچا دکھائے این امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے نا وہ, وہ تشریف رما تھے کسی جگہ پر مجلس میں تو وہاں خلیفہ بھی موجود ہے سارے موجود ہیں تو سونے کی پیالی میں نہ سونے کی پیالی میں جان بوجھ کے کھیر لے کے آیا وہ وہ اس وقت کی جو بھی ہوگی کیفیت اس طرح کی وہ میٹھا لے کے آیا امام و حنیفہ کو آ کے دیا اس نے اس نے کہا اب اگر نہیں کھاتا تو یہ بے مربت کہلائے گا لوگوں کے میں خلیفہ بھی بیٹھے ہیں سارے بیٹھے ہیں اگر کھاتا ہے تو ہم شور ڈال دیں گے دیکھو جی سونے کے برتن تو استعمال کرنے آرام ہے یہ کیوں کر رہا ہے امام صاحب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا نیچے جو پڑی ہوئی تھی نا برتن قولی کہہ لیں رکابی کہہ لیں وہ پڑی ہوئی تھی آپ نے وہاں سے اٹھائی اور اس طرح کر کے میں اپنے ہاتھ پہ ڈالا اور وہاں سے اٹھا کے کھانے لگے وہ شرمندہ ہو گیا کہنے لگا کھیر بھی کھا گیا ابو انیفہ اور میرے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا میں نے اس سے تھوڑا کھایا میں نے تو نکال کے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کھایا ہیں تو اس لیے اللہ تبارک وطالع نے یہ بھی دنیا عطا فرمائی ہوتی کسی کسی کو تو دنیا کے اندر یہ چیزیں استعمال کرنا مردوں کے لیے منع لیکن جنت کے اندر برتن جو ملیں گے نا جنت میں وہ بھی سونے چاندی کے ہوں گے گھر تک اس کی اینٹیں تک سونے چاندی کی بتائیں ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی لگی ہوگی اور جہاں پہ گارا کفور کا لگاؤ مشک کا لگاؤ بتائیں مشک کتنا مہنگا ہوتا ہے اصل مشک جو ہے یہاں پہ جو ہمیں ملتا ہے وہ تو کوئی اور ہی بلا ہوتی ہے اصل مشک جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے ہرن کی ناف میں ہرن ہوتا ہے نا اس کی ناف میں پیدا ہوتا ہے اس میں جو طاقت اور قوت رب التبار کوطول نے رکھی ہے چھوڑ بات دیں اتنی طاقتور شے اور اتنی قیمتی شے یہ ہرن کی ناف میں پیدا ہوتا ہے مشک تو اللہ تبارک اتنی قیمتی شے ہے جہاں پہ بطور گارہ کے لگی ہو ایں بتائیں جی یہاں جیسے گارہ نیچے پھینک دیتے ہیں مستری اگر یہاں پہ کہا جائے کہ جناب آپ نے مشک سے بنانا ہے ایک او کمرہ تو کیسے بنے گا بتائیں جہاں پہ تبارک و وطار نے پورے کا پورا اسی سے کھڑا کیا ہوا ہے اللہ اکبر کیا um. مالک کی کریم نے کرم کی حد کر دی تبارک و وطار نے ارشا فرمایا جی دیکھیں ولخیر المصفما اور نشان زدہ گھوڑے جنت میں گھوڑے ہوں گے لیکن وہاں پہ سواری کی حاجت نہیں ہوگی یہاں ضرورت ہوتی ہے سواری کی یہ ٹور بنانے کی شوشا کرنے کی وہاں یہ بندے کے دل میں جز بھی پیدا نہیں ہوگا سواری کے لیے پہلے تو ضرورت نہیں ہوگی کہیں جانا بھی ہوگا انہوں نے تو وہاں پہ گھوڑے لتبارک و اطالے رکھے ہیں جو اڑ کے جانے والے ہیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مالک جنت ہیں جب حضور چاہیں زمین پہ مسلف پہ کھڑے ہو کے آکل ہاتھ بڑھائیں جنت کے انگور کے خوشوں تک پہنچ جائے آکل شام کا ہاتھ حضور نماز پڑھا رہے تھے نماز کے اندر آکل شام نے ہاتھ اوپر کیا پھر نیچے کر لیا اکال صاحب نے ہاتھ صاحب کرام بعد میں ارد گزار ہوئے حضور نماز میں آپ نے ہاتھ اوپر کیا تھا خیت تو تھی آکل شام نے نماز پڑھا رہا تھا میری نگاہ آ گئی ہے جنت میں انگور کے خوشے دیکھے لٹک رہے تھے میں نے کہا توڑ کے تمہیں دوں آ ارض کرتے ہیں حضور پھر آپ نے عطا نہیں فرمایا آ کر نے فرمایا کہ وہ میں اگر توڑ لیتا نا قیامت آ جانا تھی تو ان سے ختم نہیں ہونا تھا اور اس کی ایک وجہ مفسرین شارحین نے یہ بھی بیان کیا ہے وما کہ اگر آکل سے ہم انگور کے خوشے توڑ کے غلاموں کو دے دیتے قیامت تک کھاتے رہتے ایمان بالغیب والی بات نہ رہتی پھر شاداب بھی مسلمان ہو جاتا مودی بھی مسلمان ہو جاتا ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ یار یہ تو واقعی سچی بات ہے جو بات تمہارے نبی نے کی ہے رفتار کو بتا رہا ایمان بالغیب رکھنے کے لیے تاکہ لوگ جو ہیں مجھے مانیں تو میرے حبیب کی بات پہ اعتماد کر کے مانے بس یہ یہ دیکھ کے ماننا تو کیا ماننا ہے یہ دیکھ کے ماننا تو کیا ماننا ہے اللہ اکبر تو رب تبارک وتعالیٰ نے اس لیے ایمان بالغیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ مالک کی جنت ہیں اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات جانے لگے مسجد حرام شریف سے مسجد اقصا تک تو آقا علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں بھی براق لایا گیا وہ جنت کا جو گھوڑا ہے یہ براق کہتے ہیں وہ لایا گیا آکل عصد السلام اس پر سوار ہو کر مسجد حرام سے آکل سامنے سفر فرمایا وہاں تک کا مسجد اقساط تک کا آگے پھر اور سواریاں آتی گئیں وہ پانچ چھ سواریاں بنتی ہیں جن پر آکلِ صد السلام تشریف فرما ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچے سمجھایا نا مسئلہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں ولا نام اور جانور یہ زین میرے جانور جو ہے نا بندہ کیوں ہے دو ہی فائدے ہوتے ہیں مقصود اس سے فائدے تو اور بھی ہو سکتے ہیں کہ مال کمانا بھی ہوتا ہے بعدوں کے بعد جانوروں کی بڑھوتری ہو کے بعد میں بندہ چالیس ہزار کی بکری لے کے ایک لاکھ چالی کی بیچ دے ہوتے نا کئی بندے سیاحے ہوتے ہیں تو اس طرح کر کے کرتے ہیں کام کرنا چاہیے یہ کام کریمہ کلِ شام کا فرمان ہے فرمایا کہ بکری جو ہے نا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً ہر نبی کے پاس بکریاں ضرورت ہوتی تھیں یہ اقلِ شام کا فرمان ہے حضور کے فرمان سے ثابت ہے یہ بات ارے موصع السلام کو دیکھیں آپ کو بکریاں ملی تھیں اے آقل صد السلام خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا ایک روایت میں بکری کے بچے کی بات ہے ایک روایت میں آقل علیہ السلام کے گھر میں گائے کے بچے کی بات ہے وہ ہوتا تھا عقل اسلام جب تک گھر میں تشریف فرما ہوتا تھے وہ ہلتا نہیں تھا ہلتا نہیں تھا کہتے ہیں جیسے آکلیہ السلام گھر سے باہر جاتے وہ خوشی میں اچھل کود کرتا اچھل کود کرتا تو اس کے حدیثے با کے امام فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس لیے وہ حرکت نہیں کرتا تھا اللہ یہ تو رسول ادباً ما رسول اللہ آکلِ شام کا ادب کرتے ہوئے حرکت نہیں کرتا تھا حضور کا ادب کرتے وہ حرکت نہیں کرتا تھا کہیں یہ نہ وہ میں ہلوں اور آکلِ شام کو تکلیف ہو جائے یہ وہ جانور ہو کے ایسا خیال کرتا ہے یہ جانور ہو کے اپنے ٹانگ نہیں ہلاتا یہ عاشق رسول ہو کے پیر ہو کے گستاخوں کو کھڑے چھوڑے بیٹھے ہیں جتنا مردی بھوں کو تم ہمارے نبی علیہ صاحۃ وسلم کو ہیں تو بنزب اللہ علیہ تو چپائے جانور جو ہے نا یہاں پہ دو چیزیں جو اصل تین چار اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں پہلا تو مقصد جانور سے گوشت حاصل کرنا ہوتا ہے اور دودھ حاصل کرنا یہ دو چیزیں ہیں دو چیزیں تو قیامت والدین لمار کو بتا نے گوشت کے لیے تو یعنی کہ اڑتے ہوئے جانور ہیں ایسے پرندے جب دل چاہے گا جو بھی چاہے گا کھانے کا اسی وقت آنن فرن بھنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا مالی مالی <سلام> کوئی پریشانی نہیں ہوگی کسی چیز کی یہاں نہیں چھڑی اٹھائیں کسائی پکڑیں پھر کسائی جنگ سے چھڑے آپ کو دے دے باقی چیزیں آپ لپیٹ جائے ایسی بات بالکل ہوگی نہیں بالکل صاف ستھری چیز بھنی ہوئی آپ کے سامنے ہوگی اس جانور میں بھی اس پرندے میں بھی کسی طرح کی کوئی آلائش نہیں ہوگی جو تکلیف دہ ہو ایسے زبردست طریقے کے ساتھ اور دودھ جو ہے دودھ کی تو لتبارک وطل وا نئر جاری کی بھی یہ دو چیزیں مقصود ہیں اور تیسرا مال جمع کرنا مقصود ہوتا ہے وہ مال اس لئے کماتے بندہ کر یہ چیزیں خرید سکے اور وہ چیزیں ساری کے سارے اس کے پاس پہلے موجود ہیں تو رب تبارک و تعالی نے اتنا عیام فرمایا فرمایا کہ عام اور جانور جو ہیں جانوروں کے پیشے پڑھنے والے اس سے بھی بہتر شاہ یہ ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ جنت ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں اور آگے رب تبارک و تعالی نے فرمایا وہ اور کھیتی۔ میں اس کھیتی سے بھی بڑھ کر شاع جو ہے وہ جنت کے باغات ہیں جنت کے اندر ہر چیز موجود ہے رب تبارک و نے فرمایا حبیب کریم علیہ سیاۃۃ و السلام کو آپ ہی نے فرما دیں میں کہ میں تمہیں بہتر شاعر کی طرف اشارہ دیتا ہوں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں تمہیں تمہاری ارشاد کرتا ہوں تمہیں تمہیں ہدایت دیتا ہوں تمہیں بتاتا ہوں کیا چیزیں جی وہ ان چھ چیزوں کے مقابلے میں رب تبارک و نے تین چیزیں بیان فرمائیں جی نسا کے مقابلے میں ازواج متحرات بیان فرمائیں رب تبارک و تعالی نے اور باقی جو چیزیں یہ بنین قناطر مقنطرہ ضاب فدہ خیل مصبم اول حرض ان سب چیزوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمایا جنات تجری تجری تحت تحلنہ وہ ساری کی ساری جنتیں وہ باغات تمہارے لیے ہیں جس میں نہریں جاری ہیں اللہ اکبر کبیرہ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا ایک چیز مستضاد یہ بیان فرمائی حبیب کریم علیہ سات السلام کو ماننے کی صورت میں دین حق کو قبول کرنے کی صورت میں دین حق کی خدمت کرنے کے مقابلے میں رب تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا اس کے عفظ میں ربتبارک و تعالیٰ نے فرمایا من اللہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی ہاں سب سے بڑی شاعر جو ہے نا وہ یہی ہے اللہ راضی ہو جائے گا تم سے واللہ بصیر احباد اللہ تبارک تمام بندوں کو دیکھنے والا ہے بھی بندہ پوچھے پیدا ہوا تھا مقصد یہی تھا گدے گوڑے کھوتے کھوتے اور یہ ساری چیزیں مال کمانے میں مستق رکھ رہے تھی تیرے پاس وقت نہ اور اب تبارک کو تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں ماتھا ٹیکنے کے لیے اے؟ اس لیے وہی یہ تو ضرورت تھی تیری مقصد تیرا اور تھا بباخرکت الجن والے انص اللہ علیہ مقصد یہ پیدا ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ہم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ ہمیں پہچانے ہماری عبادت کرے ہماری معرخت حاصل کرے مقصد یہ ہے اور یہ چیزیں ساری ضرورت کی ہیں نہیں آج ضرورت کوئی مقصد سمجھ کے لگے ہوئے ہیں سارے سارے لگے ہوئے ہیں اتنا کما کے آ کے رکھنے ہی کہاں ہے بعد میں لوگ ہی کھائیں گے اور کھاتے بھی وہ لوگ ہیں جو ظالم بن جاتے ہیں جس بندے کو مفت میں مال ہاتھ آئے نا اے وہ کہتے ہیں مال مری نصیب غازی تو یہ ایسے بندوں جس کو مفت میں مال ہاتھ آ جائے وہ اڑا دیتا ہے ایسے شیرزادی رحم اللہ رشاہ پر ماتے ایک بندہ تھا وہ پیسے بڑے کنج کنجھ کے رکھتا تھا قابو کر کے دیتا نہیں تھا کسی کو کہتا ہے جیسے وہ مرا اس کا بیٹا وارث بنا کہتا ہے اس نے چند ہی دنوں کے اندر سارا مال اڑا دیا آج ادھر جا رہا ہے یا آج ادھر جا رہا ہے ایک دم سارا کچھ فارغ کر دیا ہمارے رشتے داروں میں ایک بندہ ایسا ہے اس کے جناب نوز بلّہ گھر کے گیارہ بندے قتل ہوئے تھے گھر کے گیارہ بندے سن 2008 میں رشتے دار ہمارے ہمارے خالہ کی بیٹی تھی ان کے گھر میں وہ بھی ساتھی قتل کی گئی مالدار تھے جداد والے لوگ تھے انہوں نے قتل کر دیا سب کو آٹھ کے گیارہ کے گیارہ بندے سارے قتل ہو گئے دو آٹھ میں ان کا ایک بیٹا بچ گیا اس نے رات کو کھیتوں کو پانی لگایا ہوا تھا بس اس کے پاس جب آیا سارا کچھ اس نے شہر میں ایک کوٹھی بنا لی پھر وہیں پہ عیاشیاں شروع ہو گئی وہ جوانی اور اس طرح سارا کچھ وہ سارے جداد بیچ گئے ابھی وہ ایک گھاری بچا ہے پتنی اب وہ بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی بہت پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو دو تین سال پہلے کی ہے یہ سارا کچھ بک گیا اب جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مفت میں چڑھتا ہے نا جیسے مال تو اسے وہ پھر کپ خرچ ویسے نہیں کرتا جیسے کمایا ہوا کمانے والا بندہ خرچ کرتا ہے اسے تو پتہ ہوتا ہے بھی کیسے میں نے کمایا ہے تو اسی طرح ایک درد دل کے ساتھ خرچ کرتا ہے جہاں بھی کوئی روپیہ دینے لگے گا تو پہلے اس کی سیخے نکلیں گی چینکھیں نکلیں گی او ہو ہو یار اتنے پیسے لگے اب جس بندے کو مفت میں ہاتھ مال چڑھ مال ہاتھ چڑھ جائے تو وہ پھر اسے بے دردی کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہی مال جو اس نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے کمایا نا زور لگا کے کمایا ہے تو اس مال کو اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کرے تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کے مال کو بعد لوگ جو ہیں ویسے خرچ کر رہے ہوں آگے اللہ تبارک نے جی کچھ صفات بیان فرما دی ان لوگوں کی جو لوگ اس جنت کے مستحق بنیں گے جن کو یہ جنت ملے گی جن کو یہ نعمتیں ملیں گی وہ کون ہے جی ان کی دعا کو رب نے بیان فرما دیا کہ جنتی لوگ یہ ہیں تقوی والے لوگ یہ ہیں اللہ دین کہ وہ متقی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب اننا آمنا ہم ایمان لائے ہیں ہم ایمان, ایمان, ایمان, ایمان, ایمان, ایمان, ایمان لائے فخر لنا جنوب بنا ایمان تو لے آئے ہیں اب حالات زمانہ کی وجہ سے گردش زمانہ کی وجہ سے ہم سے گناہ بھی ہوں گے ہم سے گناہ بھی ہوں گے ہم سے معاملات پونچے نیچے بھی ہو جائیں گے سارے کے سارے کام ہوں گے مولا ہم ماننے والے تجھے ہی ہیں فاغفر لنا ذنوبنا تو بھی میربانی فرمانا ہمارے گناہ معاف کر دے تو بھی ہمارے گناہ معاف کر دے وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم سے بچا لے اللہ اکبر یہاں اس بندے کے صفت بیان کی جو بندہ متقی ہے گناہ بھی ہو رہے ہیں اسے اور ساتھ دعا بھی کر رہا ہے اس کے دل میں ملامت بھی ہے है? میں کہتا ہوں حقیقت والی بات ہے وہ بندہ بھی متقی ہے جو گناہ کر کے اس کے دل میں م رات کو بے رہے اس کے دل کے اندر یار یہ میں نے گناہ کیا ہے جس کو بے ہی نہ ہو جس کے دل میں ملال ہی نہ ہو تو وہ تو بندہ گناہوں کا رسیہ ہے وہ تو گناہوں کا رسیہ ہو چکا ہے اسے پھر کیا لگے کہ وہ اکلے سامنے بنایا کہ جیسے ایسے لوگ شاوت پرست آئیں گے گناہ کریں گے وہ ایسے گناہ کریں گے جیسے ناک میں مکی مکھی بیٹھی ہو تو اڑا دیا جائے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اے ایسے ناک میں مکھی بیٹھی اڑا دی گناہ ایسے آسان ہو جائے گا ان کے لیے اللہ اکبر کریمہ کا صلی اللہ علیہ اللہ تبارک نے ارشا فرمایا جی دیکھیں او وہ پھر رب تبار کو نے ان کی پھر صفت بیان فرمائی خود وہ ہیں کون جی السابرینہ میں وہ صبر کرنے والے ہیں آپ دیکھیں جی بتائیں یہ آپ در سن رہے ہیں کتنی گرمی ہے ہے گرمی نہیں ہر دوست کو پسینہ آ رہا ہوگا صبر کے ساتھ بیٹھے ہیں صابرینہ یہ ہے نیکی پر صبر نیکی پر صبر کئی بیچارے اٹھ کے بھاگے بھی ہوں گے میرے جیسے ہلکے دل کے وہ کہتے ہیں گرمی میں کیسے بیٹھے وہ بےچارے صبر نہیں کر سکے یہ نیکی پر صبر ہے گناہ سامنے ہو رہا ہے دل کر رہا ہے کہ مشغول ہو جاؤں لیکن نہیں ہو رہا یہ ہے گناہ پر صبر یہ کس پر صبر ہے گناہ پر صبر ہے سب سے پہلے درجے کا یہی دو صبر ہیں اور آخر صبر آتا ہے بیماری پر صبر کرنے کا بیماری آ جائے تو جھاڑ بڑھنے کرے رولے مسئلہ نہ کھڑا کر دے چیخوں چوڑانا شروع کر دے یہ نہ کرے باقی یہ دو صبر پہلے ہیں گناہ پر صبر یہ پہلے ہے پھر نیکی پر صبر نیکی پر صبر کرے آپ نیکی کر رہے ہیں صبر کے ساتھ بیٹھے گرمی لگ رہی ہے یہ نہیں یہی صبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا صابرین میں کہ یہ تقوی والے جو یہ صبر والے ہیں ہاں جو ایک دم سے پہلے اٹھ کے بھاگ جائے نیکی پر صبر کاری نہ سکے نماز تک نہ پڑھ سکے بیچارہ ایسی سی نہیں ہے پھر نماز کیسی پڑھنی اے نماز وہاں پڑھنی ہے جہاں پہ ایسی ہو کہتے ہیں وہاں ایمان روشن ہوتا ہے میں نے کہا ایمان روشن ہوتا ہے یا تیرے نفس موٹا ہوتا ہے وہاں ہمارے ہے یہ نہیں ہاں یہ عجیب طبیعت بن گئی ہماری ہم غلام ہو گئے ان چیزوں کے یہ چیزیں دیکھ کے ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں ہم ان کے لیے ہیں یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں بنی ہم کے لیے بنے ہیں یہ ہیں تو ہم ہیں یہ نہیں تو ہم نہیں کیوں بھائی اتنا بھی بندہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو کسی چیز کا تابع کرتا ہے کہ اس کے بغیر اس کی زندگی ہو ہاں یہ ضرورت کی چیزیں ہیں لیکن مقصود تو نہ بنا اب کتنے سارے لوگ ہیں جب ایسا موسم آئے گا نا گرمی کا ایسی نہ چل رہا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے دائیں بائیں ہو جائیں گے یار تمہیں کوئی خیال نہیں ہے اچھا سردی آ جائے گی یہاں پہ گرم پانی کا اگر انتظام نہیں ہے تو دائیں بائیں ہو جائیں گے وہاں جو جی تطا پانی ہوتا ہے میں نے کہا اللہ تمہیں گرم اور پانی دے اے وہ بچے تھے نا سکول پڑھتے تھے وہ سردیوں سخت سردی کی گرمی کے دنوں میں جا رہے تھے تو ایک مائی صاحبہ بیٹھی انہوں نے کہا اماں پانی پلا گرمی ہے اس نے کہا بیٹا بیٹھو وہ مائی صاحبہ نے گھڑے سے پانی نکال کے دیا وہ ٹھنڈا پانی تھا وہ پی لیا بچوں نے بچے کہنے لگے اماں اللہ تعالیٰ تجھے دس گھڑے دے ایسے جنت میں بچے تھے اچھا سردیوں کا موسم آ گیا تو وہی مائی صاحبہ وہ ساری گرمی میں یہی دعا دیتے رہے جب سردیاں آئیں تو انہیں اب گرم آگ کی ضرورت پڑی مائی صاحبہ نے آگ جلا دی تو ایک بچہ کہنے لگا اماں تجھے اللہ تبارک دس آگیں دے ایسی آخرت میں ایک دوسرے باقی سارے کہنے لگے آمین این تو یہ نہ ہوگا کہیں ہمیں بھی یہ دعا کرنی پڑے تیرے نفس پرس کے لیے ہیں تو ان چیزوں کا یہ غلام ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے اس بندے کے لیے جو رات کو اٹھے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو اختیار کے ساتھ ٹھنڈا پانی ٹھنڈے پانی سے وضو کرے نا مزہ تو تب ہے ہے ہی نہیں رب تبارک کو نے یہ نہیں میں کہہ رہا کسی کو بیمار ہو تب بھی ٹھنڈے پانی میں بڑھ جائے بعد میں نماز پڑھنے سے بھی جائے یہ میں صرف جوانوں کے لیے ایک الگ بات ہوتی ہے عظیمت کا رائے اختیار کریں بوڑھے بیچارے مجبور ہوتے ہیں ان کے لیے ایک الگ بات ہے رب تبارک وطالعہ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں سوابین وسوادین میں صبر کرنے والے وسوادین اور سچے لوگ قول کے اور عمل کے دونوں کے سچے اور آگے میں ولقان تین رب کے فرما بردار ہاں رب کے حکم پر کھڑے رہنے والے والمنفقین اور اپنا مال رب کی راہ میں خرچ کرنے والے جہاد کے لیے ربط مارک کے دین के غلبے کے لئے مال خرچ کرنے والے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ عَبِ الْأَسْحَارِ اور سحری کے وقت رب سے بقشش مانگنے والے ساری کے وقت رات کے چھے ہی سے کیے جائے نا رات کا آخری حصہ جو ہے وہ سحر کا وقت کلاتا ہے کون سے وقت کلاتا ہے سحر کا وقت کلاتا ہے اور وہی وقت جو ہے وہ سب سے افضل وقت ہے این رات کی عبادت کے لیے سب سے افضل وقت ہے پچھلی رات کو جسے کہتے ہیں پچھلی رات کو کھڑے ہونا یہ وہ وقت ہے جب رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت تک آوازیں دے رہی ہوتی ہیں ربط کی رحمت آوازیں دے رہی ہوتی ہیں آ مانگ کیا مانگتا ہے کیا چاہتا ہے مجھے دے دوں میں کیا چاہیے تمہیں عطا کر دوں مانگ تو صحیح آ تو صحیح لیکن مانگنے والے ہی لیٹے ہوتے ہیں مانگنے والے ہی سوئے ہوتے ہیں حضرت حکیم رکمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر آ فرماتے ہیں کہ لا یا کنودی اک یا سمینک میں بچے خیال کرنا کہیں یہ نہ ہو مرغا ککڑ مرغا جو ہے وہ تجھ سے زیادہ دانہ نکلے انہیں کہ حضور مرغہ تو ہو جائے گا میں ہاں وہ پچھلی رات کو اٹھ کے کھڑا ہو کے رب کے نام کی اذان دے اور تو سویا ہو اس وقت اسے اپنے سے بڑا دانا نہ بڑھنے دینا اس سے پہلے جاگ جانا وہ جب کھڑا ہو کے بانگ دینے لگے نا تو اس سے پہلے اٹھ کے مسلے پہ بیٹھے ہونا یہ تیرے لیے تب دانہ ہوگا تو اب بتائیں ہماری تو حالت کوکڑ سے بھی گئی گزری ہے یار ہے نہیں پکڑ سے بھی گئی گزری ہے ہماری حالت اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ ہے تا فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے مبارک کے اس حصے میں فری نہ پچھلی رات کو رب سے بخشش مانگنے والے یہ مومن یہ تقوے والے لوگ اللہ اکبر کو اکبرا کلے سامنے پتہ کیا رشا فرمایا حضور کا تبلیغ کا انداز دیکھیں اصلاح کا انداز دیکھیں آخر اسلام میں عبداللہ بندہ تو اچھا ہے اگر تحجر پڑھے تو اللہ قربان جائے بندہ تو اچھا ہے اگر تحجر پڑھے تو وہ جناب جب حضرت عبداللہ کو یہ بات پہنچی انہوں نے پھر تجرب شروع کر دی اللہ تبارک بطالہ ہمیں بھی یہ دولت عطا فرمائے